کم ولا س رو اور ہم اس مرنے والے سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو فل تم غیر مدینہ ترجم پھر کیوں نہیں ایسا کر سکتے اگر تم کسی کے مل کو اختیار میں نہیں ہو کہ اس روح کو واپس پھیر لو اگر تم سچے ہو کر فرو پھر اگر وہ وفات پانے والا مقربین میں سے تھا تو اس کے لیے سرور و فرحت اور روحانی رزق و استراحت اور نعمتوں بھری جنت ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے تھا تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہے یا اے نبی آپ پر اصحاب یمین کی جانب سے سلام ہے ظلم حمیم و اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے تھا تو اس کی سخت کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہوگی اور اس کا انجام دوزخ میں داخل کر دیا جانا ہے بے شک یہی قطعی طور پر حق القینسب ربی کلاؤ سو آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں